سوال ہے کہ امام میں پھول رکھنا کیسا ہے تو دیکھیں شریعت متعرہ کا اصول ہے السلف الاشیا الباح چیزوں میں اصل کیا ہے اباحت ہے ٹھیک ہے نا سوال کرنے والے نے ہو سکتا ہے کہ کسی معترس کے اعتراض سے تنگ آ کے یہ سوال کیا ہو یا اسی کو اس پھول کے نیچے کانٹے چگ رہے ہو مسئلہ یہ ہے دیکھیں اصل کیا ہے اشیاء میں مباح ہونا جائز ہونا مباح کے معنیٰ جائز ہے جب تک شریعت کسی چیز کو ناجائز و حرام قرار نہیں دیتی وہ جائز ہی رہتی ہے مثال کے طور پر اب یوں کہیے کہ کسی کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا اب وہ اس میں تو سبھی خوش ہوتے ہیں اب جب شریعت متاہرہ اس چیز کے ممانعات نہیں کرتی تو دراصل یہ جائز ہے تو جب ایک امر جائز ہے تو اس پر تنقید کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم